کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ امام کعبے کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتے آخر کیوں سب سے پہلی بات تو ایک اخلاقی آداب یہ ہوتے ہیں کہ آدمی اس کی ذات کے مطابق کوئی سوال نہیں کرے اب مجھ سے کوئی پوچھے مولانا ہم نے سنا ہے کہ آپ کی نماز میں خوش اور وضو نہیں ہوتا آپ کا جواب نہیں خوش اور نماز نہیں پڑھتے آپ کو کیسے ہو گیا بھائی؟ میں نہیں پڑھتا فجر کی نماز یہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ کسی کے پیچھے تراوی پڑھتے تو خالی نیت باندھ لیتے ہیں نماز کی نیت نہیں عموماً ایسا انفرادی مسئلہ جس میں اس کی ذات ملوث کو کبھی پوچھا نہیں جاتا لیکن آپ نے اگر پوچھا ہے یہ مت سمجھے کہ مولانا بھاگ گئے جب ہمیں سے متعلق سوال کیا گیا تو واقعی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا مگر اس کو سمجھ نہیں کوئی یہ کہے کہ میں کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا بالکل غلط جس نے بھی کہا کوئی یہ کہے کہ میں مسجد کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا بالکل غلط میں وہاں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا وہ کابے میں پڑھائے گا تب بھی نہیں پڑھوں گا مسجد میں پڑھائے گا تب بھی نہیں پڑھوں گا ماض اللہ خدانہ خالہ ٹھٹائی کمپاؤنڈ کی مسجد جناب عثمان غلی میں پڑھائے گا تب بھی نہیں پڑھوں گا کعبے کی چھت پہ پڑھائے گا تب بھی نہیں پڑھوں گا آسمان پر پڑھائے گا تب بھی نہیں پڑھوں گا مسئلہ ہےماز نہیںلت ہے یہ بڑے بڑے فارم پر میں نے اس معاملے میں گفتگو کی ہے کہ ہم وہاں بھی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے دین امام کے پیچھے نماز نہیں اور کیوں نہیں پڑھتے سنیے نبی کریم السلام کا ارشاد مجموعی طور پر میں آپ کے سامنے رکھتا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجالے سو ہم، کسی بد بے دین کے پاس بیٹھو مت فرما ولا تشار ہوم ان کے ساتھ پانی مت پیو مرے تو ان پر نماز مت پڑھو او کما پال سب اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نبی کری علیہ السلات کا ارشاد تو اب ربز کابا اور مدینہ بیچ میں سے نکال دیں یہ محض ہمارے لیے نفرت پیدا کرنے کے لیے بات کی ہے نظریات بڑا کمزور ہے سب بھول جاتے ہیں لوگ اس کی دلیل میں یہ لاتے ہیں سوال ذرا لمبا ہو جائے گا لیکن بات سمجھ میں آ جائے لوگ کیا کرتے ہیں اس کو اس تنازع میں دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کا امام اگر حق پر نہیں ہوتا تو یہ ستر سال سے امام کیوں کابے کا امام اگر حق پر نہیں ہوتا تو یہ ستر سال سے کیسے نماز پڑھا رہا اللہ تبارک و تعالی یہ اللہ کی قدرت نے اسے کیسے برداشت کر لیا نبی کریم علیہ السلام نے کیسے برداشت کر لیا چلیے مصیبت گفتگو کر لے پہلے آپ یہ لکھ کر کے دے دیں جو کعبے کا امام ہے وہ حق پر ہوتا تھا جو مسجد نبوی کا امام ہے وہ حق پر ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے ترکیوں کی جب حکومت تھی سلطنت تھی سلطنت عثمانیہ نجدی حکومت نے جب ٹیک اوور کیا مدین منورہ آپ کو حیرت ہوگی مسجد نبی کے جان نماز پر اماموں کو تلواروں سے ذبح کیا تلوار سے ذبح کیا گیا مسلح کے اوپر جو اس وقت سننے امام اسی طریقے سے بیت اللہ شریف میں اماموں کو حرم میں تلواروں سے ذبح کیا گیا کوئی صحابہ اگر سعودی عرب زیادہ جاتے ہیں میں نے मैं اپنے لوگوں کو اس معاملے میں بہت ڈانٹا اور بہت ان کو شرم دلائی ہر سال سعودی عرب کا جب تو ایک پروگرام نشر ہوتا میں نے کہا اس کو ریکارڈ کر کے مجھے پاکستان بھیجو سعودی عرب حرم شریف جب ریکور کیا ہے ملک عبد العزیز نے تو آپ جانتے کیا ہوا باز سعودی عرب میں سعودی دن میں فلم دکھائی جاتی ہے شاہ ابد ال کھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار اور تلواروں سے بیت اللہ شریف کے ارد گرد قتل عام کر رہا یہ ویڈیو کس کی فلم دکھائی جاتی یہ کعبے میں کسے کاغت کعبے میں ہندو آگت میں کیا انگری کعبے میں یہودی آ گن کو مار رہا ہے ذمہ کیا جنت تمہاری ابا پر چلا دے تمہارا دل کیا کرے گا تمہاری ماں کی قبر کو کوئی کھود کر کے پھینک دے تمہارا دل کیا کرے گا بتاؤ جنہوں نے خاتون جنت کی قبر کو ٹیکٹر سے روم ہوئی اسمان غنی کی قبر کو ٹیکٹروں سے روم ہوا پہلے بیار کی قبروں پر گیٹی پاؤ سے جناب مسمار کر دیا اس مسئلے پر مناظرہ کر لے اتنا مواد میرے پاس موجود ہے ان اللہ کہ کوئی گفتگو نہیں کر سکتا اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے آپ جاپان کاٹی لینے بازار دیکھا آپ نے ارے نہیں یہ تو کپڑا انڈونیشیا کا لگ رہا ہے یہ جاپانی کیٹی نہیں پھر آپ نے دیکھا ارے یہ تو پاکستانی ہے کمبک دکاندار دھوکا دے رہا جاپان کا کیٹی کہہ کر پاکستان کا کیٹی بھیج رہا تو کپڑوں کے لیے تو اتنا پرٹ زری سی چیز کے لیے اتنا پرٹ پلٹ کر دیکھتے جاپان چائنا ہے اور نمازوں کے لیے اتنی لاپرواہی جس کے لیے چائے پڑھ لو نہیں نماز حزیم عبادت اس کی نظافت اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ مدتی پرہیزگار امام کے پیچھے پڑی جائے